پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ ليس بظلام للعبید یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں قد ابی فرعون والذین من قبلہم کفرو بیاات اللہ فاخذہم اللہ بذنبہم ان اللہ قوی شدید ان کی عادت اعل فرون اور ان لوگوں کی عادت جیسے ہے ان کی عادت اعل فرون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جیسی ہے ان کی عادت اعل فرون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا بے شک اللہ بہت طاقتور سخت سزا والا ہے اس لیے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت بدل دیں یا بدلیں اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ان کی عادت آل, آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے بے شک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ <سؤال> ضرب و عذاب تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک ہے حدیث قدسی میں بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر رکھے ہوئے ہیں پس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے برعکس پائے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر 2577 پھر کدی کے معنی ہیں عادت کافی تشمیح کے لیے ہے یعنی ان مشرقین کی عادت یا حال اللہ کے پیغمبروں کے جھٹلانے میں اسی طرح ہے جس طرح فرعون اور اس سے قبل دیگر مکذبین کی عادت یا حال تھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے عوامر نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدل لیتی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرما لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا رستہ اختیار کرے پھر یہ اس بات کی تاکید ہے جو پہلے گزری البتہ اس میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے کہ انہیں غرق کر دیا گیا علاوہ ازئیں یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے ان کو غرق کر کے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا وَمَا رَبُّكَ مِنْ لِلْعَبِيدَ اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے پھر شرط الناس مطلب لوگوں میں سب سے بدتر کے بجائے انہیں شر و بھی کہا گیا ہے جو لغوی معنی میں یا جو لغوئی معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپائیوں وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے لیکن عام طور پر اس کا استعمال چوپائیوں کے لیے ہوتا ہے گویا کافروں کا تعلق ہی انسانوں سے نہیں کفر کا ارتکاب کر کے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہیں الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة لا يتقون في رأل الله تعالى فرماتها الذين عاهدت منهم في كل مرة وهم لا يتقون وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر بار اپنا اہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے ذرا نہیں ڈرتے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَبِّ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہوں شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت مطلب بد اہدی کا خوف ہو تو برابری کے سطح پر ان کا عہد ان کے منہ پر دے مارے بے شک اللہ خیانت بدہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے ہیں بے شک وہ اپنی چالوں سے اللہ کو آجز نہیں کر سکتے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 اور ان کافروں کے مقابلے کے لیے تم مقدور بھر قوت تیر و تفنگ اور بندھے ہوئے گھوڑے اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جن سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈرائے رکھو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور اے نبی اگر وہ سلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں بےشک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ مذکورہ <Anticator> کافروں ہی کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ ہر بار نقز عہد کا ارتکاب کرتے ہیں نقض عہد کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے اواقب سے ذرا نہیں ڈرتے بعض لوگوں نے اس سے بعض لوگوں نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریضہ کو مراد لیا ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی پھر فشرد بیہم کا مطلب ہے کہ ان کو ایسی مار مار کے جس سے ان کے پیچھے ان کے حامیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے حتیٰ کہ وہ آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ ہی نہ کریں کہ کہیں ان کا بھی وہی حشر ہو وہی حشر نہ ہو جو ان کے پیش رووں کا ہوا ہے پھر خیانت سے مراد ہے معاہدہ قوم سے نقض عہد کا خطرہ اور اعلی سوا برابری کی حالت میں کا مطلب ہے کہ انہیں باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں کوئی ایک فریق لا علمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے پھر یعنی یہ نقض عہد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کر دیا جائے ایک صحابی حضرت عمر ابن عابصہ رضی اللہ عنہ کے علم میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث رسول بیان اور ایک حدیث رسول بیان فرما کر اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں بہوال احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر 111 و سنن ابی داود حدیث نمبر دو و جامع سو ترمیدی حدیث نمبر 1580 پھر اوتن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رم یون مطلب پھینکنے سی پھینکنے پھینکنے سے کی ہے بحوالے سے ہی مسلم حدیث نمبر انیس سو سترہ اور دیگر کتب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمیون کی شکل تیر اندازی منجنیک وغیرہ کے ذریعے سے پتھر کی گولہ باری وغیرہ تھی اور یہ اس دور میں بہت بڑے جنگی ہتھیار تھے جس طرح گھوڑے جنگ کے لیے نا گریز ضرورت تھی اور ہے جبکہ آج کے دور میں رمیون پھینکنے کی مزید جدید شکلیں وجود میں آئی ہیں لہٰذا کے تحت آج کل کے رمیون والے جنگی ہتھیاروں مشین گن میزائل اور علاوہ ازیں ٹینک بم اور جنگی جہاز اور بحری جنگ کے لیے آبدوزیں وغیرہ کی تیاری نہایت ضروری ہے یعنی اگر حالات جنگ کے بجائے صلح کے متقاضی ہوں اور دشمن بھی مائل بس ہو تو صلح کر لینے میں تو کر لینے میں کوئی حرج نہیں اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہو تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ پر بھروسہ رکھیں یقیناً اللہ دشمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا اور وہ آپ کو کافی ہے لیکن صلح کی یہ اجازت ایسے حالات میں ہے جب مسلمان کمزور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہو مسلمان قوت و وسائل میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور اور حضیمت خوردہ تو اس صورت میں صلح کی بجائے کافروں کی قوت و شوکت کو توڑنا ضروری ہے سورہ محمد آیت نمبر پینتیس انفال پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وإن اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک آپ کے لئے اللہ کافی ہے وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تحیید کی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُنُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَضِّ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُنُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالی بے شک وہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں نبی مومنو کو جہاد پر ابھارے اگر تم میں سے بیس صبر کرنے والے اگر تم میں بیس صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو کافروں پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں ایک سو صابر ہوں تو وہ ہزار کافر پر غالب آئیں گے اس لیے کہ وہ لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف ان آیات میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ و معاون بن گئے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی اسے محبت و الفت میں تبدیل فرما دیا پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اب ایک دوسرے کے جانثار بن گئے پہلے ایک دوسرے کے دلی دشمن تھے اب آپس میں رحیم و شفیق ہو گئے صدیوں پرانی باہمی عداوتوں کو اس طرح ختم کر کے باہم پیار اور محبت پیدا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت و مشیت کی کار فرمائی تھی ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیے جاتے تب بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر سورہ عل عمران آیت نمبر ایک سو تین تمین قلوب کم میں بھی فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غنائے میں ہنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے جماعت انصار اے جماعت انصار کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی تم محتاج تھے اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں خوشحال کر دیا اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے انصار اس کے جواب میں یہی کہتے اللہ رسول ہوں امن مطلب اللہ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہیں زیادہ ہیں بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو تیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اکسٹھ پھر تحریر کے معنی ہیں ترغیب میں مبالغہ کرنا یعنی خوب رغبت دلانا اور شوق پیدا کرنا چنانچہ اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کے رضی اللہ عنہم کو جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے جیسا کہ موقع بدر جیسا کہ بدر کے موقع پر جب مشرقین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں آ موجود ہوئے آپ نے فرمایا ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس پر انہوں نے بخن بخن کہا یعنی خوشی کا اظہار کیا خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا آمین آپ <تصفيق> نے فرمایا تم اس میں جانے والوں میں سے ہو گے چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور چند کھجوریں جو ان کے پاس تھیں نکال کر کھانے لگے لیکن جلد ہی اپنے پاس سے تمام کھجوریں پھینک دیں اور کہا ان کے کھانے تک میں زندہ رہا یہ تو طویل زندگی ہوگی پھر آگے بڑھے اور دادے شجاعت دینے لگے حتیٰ کہ عروس شہادت سے ہم کنار ہو گئے بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر انیس سو ایک پھر یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے بیس مجاہد دو سو, دو سو پر اور سو ایک ہزار پر غالب رہیں گے اس لیے مسلمان تھوڑے ہوں تب بھی گھبرانا نہیں چاہیے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ الصابرین اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے چنانچہ اگر تم میں ایک سو صبر کرنے والے ہو تو وہ دو سو کافروں پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ایسے ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرًا حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی انہیں قتل کرے مسلمانوں تم سامان دینا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے مسلمانوں تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے لولا من اللہ لمسكم فيما اخذتم عذاب عظیم اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی اللہ تعالی کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ پکڑتا <تصفح> غفوری <تصفح> پھر جو حلال پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف پچھلا حکم صحابہ صحابہ پر گراں گزرا پچھلا حکم صحابہ پر گراں گزرا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلے میں بیس دو سو کے مقابلے میں اور سو ایک ہزار کے مقابلے میں کافی ہیں اور جب کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو میدان جنگ سے بھاگنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما کر ایک اور دس کا تناسب کم کر کے ایک اور دو کا تناسب کر دیا ایک اور دس کا تناسب کم کر کے ایک اور دو کا تناسب کر دیا بحالے سے ہی ہل حدیث نمبر چار ہزار سو ترپن اب اس تناسب پر کفر کے سامنے ثابت قدم رہنا ضروری ہے اور میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے اور اگر کفار دو چند سے زیادہ ہوں تو بھاگنا گناہ نہیں لیکن لڑنا اور جمے رہنا بہرحال افضل ہے پھر یہ کہہ کر صبر و ثبات قدمی یا ثابت قدمی کی اہمیت بیان فرما دی کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے پھر جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنا لیے گئے جنگ بدر میں ستّر کافر مارے گئے اور ستّر ہی قیدی بنا لیے گئے یہ کفر و اسلام کا چونکہ پہلا مارکہ تھا اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے ان کی بابت احکام پوری طرح واضح نہیں تھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستّر قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی اس لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں اس لیے دونوں باتیں زیر غور آئیں لیکن بعض دفعہ جواز و عدم جواز سے قطع نظر حالات و ظروف کے اعتبار سے زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں بھی ضرورت زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی تھی لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر صورت اختیار کر لی گئی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاب نازل ہوا مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ کفر کی قوت و شوکت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ کفر اور کافروں کے سرغنے ہیں یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی رائے اس کے برعکس یہ تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا جس پر یہ اور اس کے بعد کی آیات نازل ہوئیں یسخن فی الارض حتی یسخن فی الارض کا مطلب ہے کہ اگر ملک میں کفر کا غلبہ ہے جیسا کہ اس وقت عرب میں کفر کا غلبہ تھا تو کافروں کی خون ریزی کر کے کفر کی قوت کو توڑنا ضروری ہے اس نقطے کو نظر انداز کر کے تم نے جو فدیہ قبول کیا ہے تو گو تو گویا زیادہ بہتر صورت کو چھوڑ کر کم تر صورت کو اختیار کیا ہے جو تمہاری غلطی ہے بعد میں جب کفر کا غلبہ ختم ہو گیا تو قیدیوں کے بارے میں امام وقت کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہے تو قتل کر دے فدیہ لے کر چھوڑ دے یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لے اور چاہے تو ان کو غلام بنا لے حالات و ظروف کے مطابق کوئی بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے پھر اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ لکھی ہوئی بات کیا تھی بعض نے کہا کہ اس سے مال غنیمت کی حلت مراد ہے یعنی چونکہ یہ نوشتہ تقدیر تھا کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا اس لیے تم نے فدیہ لے کر ایک جائز کام ہی کیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو فدیہ لینے کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچتا بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مراد لی ہے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو عذاب میں مانے ہونا مراد لیا ہے وغیرہ تفصیل کے لیے دیکھیے فتح القدیر پھر اس میں مال غنیمت کی حلت و پاکیزگی کو بیان کر کے فدیے کا جواز بیان فرما دیا گیا جس سے اس امر کی تاکید یا تائید ہوتی ہے کہ لکھی ہوئی بات سے مراد شاید یہی حلت غنائم ہے